خطبہ نمبر بہتر آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں لوگوں کو سلاوات کی تعلیم دی گئی ہے اور صفات خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کی صفات اللہم داحی المدحوات وجا مسموخت وطورتہ شکیل اے خدا اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند ترین آسمانوں کو روکنے والے اور دلوں کو ان کی نیک وقت یا بد بخت فطرتوں پر پیدا کرنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اجعل شرائف اپنی پاکیزہ ترین اور مسلسل بڑھنے والی برکات کو اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرار دے جو سابق نبوتوں کے ختم کرنے والے دل و دماغ کے بند دروازوں کو کھولنے والے حق کے ذریعے حق کا اعلان کرنے والے باطل کے جوش و خروش کو دفاع کرنے والے اور گمراہیوں کے حملوں کا سر کچلنے والے تھے جو بار جس طرح ان کے حوالے کیا گیا انہوں نے اٹھا لیا تیرے امر کے ساتھ قیام کیا تیری مرضی کی راہ میں تیز قدم بڑھاتے رہے نہ آگے بڑھنے سے انکار کیا اور نہ ان کے ارادوں میں کمزوری آئی تیری وہی کو محفوظ کیا تیرے عہد کی حفاظت کی وَهُدِيَتْ بِهِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْآَثَامِ وَأَقَامَ مُوضِحَاتِ الْأَعْلَامِ وَنَيِّرَاتِ الْأَحْكَامِ تیرے حکم کے نفاظ کی راہ میں بڑھتے رہے یہاں تک کہ روشنی کی جستوجو کرنے والوں کے لیے آگ روشن کر دی اور گم کردہ راہ کے لیے راستہ واضح کر دیا ان کے ذریعے دلوں نے فتنوں اور گناہوں میں غرق رہنے کے بعد بھی ہدایت پا لی اور انہوں نے راستہ دکھانے والے نشانات اور واضح احکام قائم کر دیے امین امینک و وخازن علمک المخزون مخصون وہ شہید اوکھے وہ بلحق و رسول اخل وہ تیرے امانتدار بندے تیرے پوشیدہ علوم کے خزانہ دار روز قیامت کے لیے تیرے گواہ حق کے ساتھ بھیجے ہوئے اور مخلوقات کی طرف تیرے نمائن تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا اللہم نفسح له مفسحاً فی ضلک وجزہی مضاعفات الخیر من فضلک اللہم بنا منزل خدایا ان کے لیے اپنے سایہ رحمت میں وسیع ترین منزل قرار دے دے اور ان کے خیر کو اپنے فضل سے دگنا چوگنا کر دے خدایا ان کی عمارت کو تمام عمارتوں سے بلند تر اور ان کی منزل کو اپنے پاس بزرگ تر بنا دے وَأَتْمِمْ له لہو نور من جہین له مقبول شہادی ان کے نور کی تکمیل فرما اور اپنی رسالت کے سلے میں انہیں مقبول شہادت اور پسندیدہ اقوال کا انعام عنایت کر کہ ان کی گفتگو ہمیشہ عادلانا اور ان کا فیصلہ ہمیشہ حق و باطل کے درمیان حرد فاصل رہا ہے اللہم مجمع بيننا وبینہو في برد العيش وقرار النعمة ومنشہوات الشهوات اہوائی اللذات و رخائی الدعہ و منتہت طمعنین و الكرام خدایا ہمیں ان کے ساتھ خوشگوار زندگی نعمات کی منزل خواہشات و لذات کی تکمیل کے مرکز آرائش و تمانت کے مقام اور کرامت و شرافت کے تحفوں کی منزل پر جمع کر دے